باللہ علیم من پلیم پا شرابو مر رسّی مفتی ہی موسال قومی ہی اور جب موسا علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے فون تو ہم نے کہا رفت مار بھی آپ کوسناتا تو بہ پڑے اس سے بارہ چشمے قد علیم کل مشورہ باہ تحقیق تمام لوگوں نے پہچان لیا جان لیا اپنے پینے کی جگہ کو کلو کھاؤ وشرابو اور پیو نر رزق اللہ اللہ کے رزق سے والا تاؤ فل عربی مفتی دین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ سابقہ آیات میں اللہ سبحانہ خانہ و تعلی نے بنی اسراہیل پر اپنی نعمتوں کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے ان کے لیے کھانے کا ذکر کیا ہے کہ انزلنا علیکم المن المنا و طلوح ہم نے تم پر من اور طلوع نازل کیا تو یہاں پہ پینے کے لیے جو اللہ تعالی نے بندوبست کیا اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ کھانے کے لیے تو بندوبست ہو گیا تو موسا علیہ سلاط والسلام نے اللہ سے دعا کی اس قوم کے لیے کچھ پینے کا بھی بندوبست کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو تو اس پتھر پہ موسا علیہ سلاط والسلام نے اپنی لاٹھی ماری تو بارہ میں نکل آئے بارہ چشمے نکلنے کا سبب اور اس کی وجہ وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں کل بارہ قومیں تھیں ان کے بارہ سردار تھے ہر قوم کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ سبحانہ خانہ تعالی نے جاری کر دیا اور بدعلیم کلو سنگھ مشورابا ہوں تمام تر لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ اپنا اپنا چشمہ پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی یعنی بارہ چشمے نکلے اور تقسیم ہو گئے کہ اس قوم نے یہاں سے پینا اس قوم نے ادھر سے پینا اس قوم نے ادھر سے پینا کلو مشورا مر اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو والا فل اور مفتی دین زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ دنگا فساد نہ کرو تم یا موسا اور جب تم نے کہا اے موسا لن آحدین ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے کھانا ان کو کئی طرح کا ملتا تھا من سلوا مختلف پرندے اور اسی طرح خود صحرا میں پیدا ہونے والا اناج وہ ان کو ملتا تھا چونکہ وہ ایک ہی قسم کا تھا ایک ہی چیزیں بار بار ان کو ملتی تھی تو اس لیے انہوں نے اس کو تام واحد قرار دیا کہ ایک ہی کھانا ہے کہتے ہیں ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے آ گئے تھا کہ فضر الانا ربا کا یو خجلانا اپنے رب سے دعا کر یو خلانا کہ وہ ہمارے لیے نکالے ماں تم بکل اربو ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے اس سے کا خود رو جو اناج ہے اپنے آپ اگنے والا کمبی اور اس قسم کے دیگر چیزیں یہ ہم زیادہ دیر تک نہیں کھا سکتے اسی طرح وہ جو سلوہ تھا بٹیر یا اس سے ملتا جلتا پریتا کہتے جو کھیتیاڑی کر کے کاشتکاری کر کے جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں وہ دے ممبکلی ہا ترکاریاں سبزیاں واقعی ہا اور زمین کی ککڑیاں ومی ہا اور گندم بال مفسرین نے فوم کا معنی لہسن بھی کیا ہے بداسی ہا اور مسور مسور کی جو دال ہوتی ہے وا باسا لا اور پیاز کہ زمین کا پیاز مسور گندم ککڑیاں پرکاریاں جو زمین سے ابتی ہیں یہ دے اللہ تعالیٰ نے کالا تو کہا موسا علیہ السلام نے اتستبدلون ہوا ادنا بل ہوا خیل کیا تم ادنا کم کر چیز لینا چاہتے ہو اس کے بدلے جو بہتر ہے یعنی جو زمین کی عمومی پیداوار ہے کاشتکاری کر کے حاصل ہوتی جو یہ کام پہلے کرتے رہے فرونیوں کے دور میں بنی اسرائیل کھیتی باڑی کاشتکاری کرتے رہے اور وہ غلہ اناج اگاتے خود بھی کھاتے اور جو ان کے حاکم حکمران تھے فرونی وہ بھی کھاتے پیتے اس کے مقابلے میں یہ من اور سلوا جو انہیں دیا جا رہا تھا بہت اعلیٰ تھا تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین چیز کو تم تبدیل کر رہے ہو گھٹیا چیز کے ساتھ لوگ گھٹیا کو چھوڑ کے آلہ کی طرف آتے ہیں یہ آلہ کو چھوڑ کے نیچے گھٹیا کی طرف جا رہے ہیں تم اتر جاؤ کسی شہر میں فَإنَّ تو تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا مصر سے کچھ لوگ مصر فرآون مراد لیتے ہیں فرآون والا مصر ویسے مصرن یہ ناخیڑا ہے اس کا معنی کوئی سا بھی شہر کہ کسی بھی شہرا سے نکلو کسی بھی شہر میں جاؤ تو یہ زمین کی جو کھیتی باڑی کے ذریعے چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ تمہیں وہاں پہ مل جائیں گی سعین نلاخم تو یقیناً تمہارے لیے ہے ما سال تم جو تم نے مانگا بادوری بت اڑی ہند اور ان پر ضلع اور مسکنت محتاجی مسلط کر دی گئی واہ باو بی غذا مین اللہ اور وہ اللہ کی طرف سے غرب کے ساتھ لوٹے ذلت اور مسکنت ایک تو یہ کھیتی باڑی کرنا یہ بھی کوئی اعلیٰ اور اچھا کام نہیں تھا بلکہ ہمیشہ فاتح قومیں فتح یاب ہونے والی قومیں شکست خردہ قوموں سے کھیتی باڑی کا کام کروایا کرتی فاتحین وہ آرام سے بیٹھ کے کھاتے اور مفتوحین وہ ان کے لیے کام کاج کرتے اناج بلّا اگاتے کھیتی باڑی کرتے تو اسی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی اسی معنی میں ہی ہے کہ جس گھر میں یہ اوزار یعنی کھیتی باڑی کے داخل ہو جائیں اور پھر وہاں پہ ذلت داخل ہو جاتی ہے مراد یہ ہے کہ جب کھیتی باڑی میں بندہ مشغول ہو جائے جہاد و وسال کو سرف کر دے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کافر قومیں مسلط ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے اوپر ذلت اور رسوائی وہ چھا جاتی ہے و بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ اور وہ اللہ کے غذب کے ساتھ لوٹے اللہ کا غذب پر ہوا ذالی کا بھی آیا یہ غذب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ بِغَيْرِ الحق اور نبیوں کو نا حق قطر کیا کرتے تھے یہ یعنی اللہ تعالی کی آیتوں کا کفر اور انبیاء کو نہ قتل کرنا ظالی بما بیمار ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے تھا وہ قانو اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے اس وجہ سے انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا افر انکار بھی کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء قتل نہیں ہوئے نبی قتل ہو جائے تو یہ تو بڑی توہین والی بات ہے اور غلط بات ہے جبکہ انبیاء قتل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یقین الحق بغیر حق کے نبیوں کو وہ قتل کیا کرتے تھے اسی طرح فرمایا سالیمہ امبیا اللہ قبل انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا تو انبیاء کا قتل ہو جانا یہ بھی برہق ہے انبیاء قتل ہوئے ہیں کفار کے ہاتھوں باقی رہی یہ بات لا اگلی بننا انا و اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو یہ غلبہ یہ علمی غلبہ مراد ہے حجج و دلائل اور براہین کا غلبہ ہے کہ علمی میدان میں اور دلائل کے میدان میں براہین کے میدان میں کبھی رسول مغلوب نہیں ہوئے باقی جنگ میں فتح و شکست یہ ہوتی رہتی ہے انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں اہل ایمان بھی قتل ہوئے ہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں نے زہر دے کے قتل کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ خیبر کے دن جو انہوں نے بکری میں زہر ملا کے کھلایا تھا اب وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے اس کا اثر ہو رہا ہے اب تو اس زہر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑی اور آپ کی موت واقع ہوئی تو اس لیے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو بھی شہادت کی موت قرار دیتے ہیں کیونکہ یہودیوں نے زہر دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زہر کاٹ رہا ہے میری رگوں کو کاٹ رہا ہے تو اس طرح اور بھی کئی ایک واقعات ہیں کہ انبیاء کرام صلوات صلاحبہ صلی اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھوں قتل ہوئے پرانے مجید میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے تو جو لوگ قتل کا معنی ارادہ قتل کرتے ہیں وہ محض تعویر ہی ہے جس کے اوپر کوئی دریل نہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور بے دین من آمانہ بلاہ وخر جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آیا وہ اس نے نیس عمل کیا تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم ددا ہوں گے اس آیت سے کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ یہودی عیسائی حتہ کہ بے دین بھی جنت میں چلے جائیں گے ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لے آئے اور جو یہودی ہوئے جو عیسائی ہوئے اور جو بے دین ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر اور نیکی ہے لیکن یہ دعوی غلط ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو بھی من آ منا والیوم یومل جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لے آئے سابعین میں سے خادو یہودیوں میں سے نصارہ میں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے اور سال عمل کرے اس کے لیے یہ ہے کہ اجر بھی ہے رب کے یہاں اور کوئی خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ یہود و نسارہ میں سے جو بھی میرے بارے میں سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنم میں داخل ہوگا جنت میں نہیں جائے گا یہود و نصارہ سے تو وعدہ بھی لیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تو سوراخ اور انجیر پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو ان کا ایمان تورات اور انجیل پر نہیں خوف اور ہوژن خوف اور غم ان کے درمیان فرق پہلے بھی بتایا تھا کہ خوف ہوتا ہے کسی آئندہ چیز کا آنے والی بات کا اور غم ہوتا ہے کسی گزشتہ بات کا جو گزر چکی ہو تو جو ایمان والے ہو جائیں اللہ پر ایمان لے آئے آخرت پر ایمان لے آئے نیک صالح اعمال کرتے رہیں تو پھر ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا وہ امن میں ہوں گے وہ یوم امینون وہ گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے اور اپنی سابقہ گزشتہ زندگی پر دنیاوی زندگی پر ان کو کسی قسم کا غم نہیں ہوگا جس طرح کہ اہل کفر جو ہے اللہ کے بابی نا فرمان لوگ وہ غم کریں گے گزشتہ زندگی پر افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے تو ہم دوبارہ دنیا میں جا کے نیک مال کریں فنا اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر سور پہاڑ کو بلند کیا خزوم آم بھی خواتین جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو وز قرو معافی اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو لا اللہ خطا خون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ مدقی بن جاؤ بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ پہاڑ ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا انعامات میں اس لیے ذکر کی ہے کیونکہ پہاڑ کو ان کے سر پہ لا کھڑا کرنا یہ وعدہ لینے کے لیے تھا میساخ کی خاطر تھا اس کی وضاحت آگے چل کے آئے گی بائز نتنا فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ودن ان أَنَّهُ ربی ہند اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کو اکھےڑا زمین سے اور ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا جس طرح صاحبان ہوتا ہے چھتری اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ پہاڑ اب ہم پہ گرا کے گرا تو یہ خوف اور ڈراوا دے کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وعدہ لیا خود جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو دیا ہے وہ کیا ہے وہ ہے کتاب جو بہت علیہ سلا تو کو دی گئی تورات اسی طرح وہ اور دیگر احکام جو کتاب کے علاوہ اللہ رب العالمین نے وہی کے ذریعے موسال ہی سلاط و کو دیے تھے بدقرو معافی ہی اور جو کچھ اس میں ہے اس کتاب میں ان احکامات میں اس کو یاد رکھو لا اللہ کل تصاق تھا تم بچ جاؤ یعنی اللہ رب العالمین کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنا اور پھر اس کو یاد رکھنا یہ یعنی نہیں کہ وقتی طور پر عمل کر لیا اور اس کے بعد پھر بات آئی گئی ہو گئی اور کام چھوڑ کے بندہ بیٹھ گیا اس طرح کا اگر کام ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت سے بندہ نہیں بچتا اللہ کے عذاب اور گرفت سے بندہ سبھی بچتا ہے جب اللہ رب العالمی کے حکامات کو مضبوطی سے تھامے اور ہمیشہ تھامے رکھے چھوڑے نہ سما قبل نہیں تم باڈی پھر اس کے بعد تم پھر گئے رحمۃ تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لا کن تم تو تم ضرور پانے والوں میں سے ہو جاتے یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب اور صدا سے بچے رہے اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تمہارے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تم لوگ گمراہ ہو جاتے فسارے میں چلے جاتے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے والا اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی من کم تم میں سے سب تھی ہفتے کے دن ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی تو مچھلیاں پکڑنے پر پابندی تھی ہفتے کے دن یہ ان کے لیے چھٹی کا دن تھا لیکن ہفتے کا دن ہوتا تو مچھریاں مچھری سے منہ نکال نکال کے ان منہ پھر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا باقی چھ دن مچھری انہیں نظر ہی نہ آتی یہ ان کے لیے کالمائش تھی تو انہوں نے کیا وہ بڑے بڑے ہود بنائے اور ہفتے کے دن مچھلیاں آتی وہ حوضوں میں داخل ہو جاتی پیچھے سے راستہ بند کر دیتے تاکہ واپس نہ جائیں اور پھر اتوار کو پکڑ لیتے نکالنے کہتے ہم نے تو ہفتے کے دن نہیں پکڑی اتوار کو ہی پکڑی جائیں. تو اس وقت بنی اسرائیل کے تین گروہ ہو گئے ایک وہ لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے دوسرے وہ تھے جو کہتے ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے لگا رہے ہیں پکڑنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو یہ کام کرتے نہیں تھے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والا کام نہیں کرتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں جو برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دی اور باقی سب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ جو لوگ برائی سے روکتے نہیں برائی پر خاموشی اختیار کرتے کہتے ہیں جو جان لگا ہے لگا رہے ہیں وہ بھی آزاد میں گرفتار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا کمفی سب کی تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی اللہ کے حکم عدولی کی اللہ کی نافرمانی کی تم نے ان کو جان لیا فل نالا تو ہم نے ان کو کہا بَن جاؤ خاسئین بندر خاسئین زلیب بندر بنا دی اللہ تعالیٰ ان کو چکلے ان کی بگاڑ دی اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ اصول و قانون ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازر فرماتے ہیں تو تین دن کے بعد اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں ہلاک کر دیتے ہیں تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ان میں سے مجرم تھے ان کو مسخ کیا بندر بنا دیا لیکن اب یہ جو موجودہ بندر ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہی کی نسل میں سے یہ بات غلط ہے یہ ایک الگ مخلوق ہے وہ جن کو عذاب دیا گیا سزا دی گئی وہ ختم ہو گئے فجا اللہ ہا نہ الما بھائی نہ و ما حلف تو ہم نے اس کو عبرت بنا دیا پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی با موضاعت اور پرہیزگاروں کے لیے اس کو ہم نے نصیحت بنا دیا تو بندروں کا واقعہ یعنی بنی اسرائیل کا مسق ہونا بندروں میں تبدیل ہو جانا یہ ہمارے دور میں نہیں ہوا بہت پہلے کا واقعہ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو عبرت بنا دیا پہلے لوگوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی اور فرحیدگاروں کے لیے اس کو معاہدہ و نصیحت بنا دیا تو اتنے عرصے پہلے رونما ہونے والا واقعہ صرف شنید سننے کی بنا پر واعصے عبرت بھی ہے باعث نصیحت بھی ہے تو عبرت اور نصیحت اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے آنکھوں سے دیکھے بغیر بھی سن کر بھی عبرت اور نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے غمہ آ گئی آئے